یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور شعلوں والی آگ تیار کر رکھی ہے بے شک نیک لوگ وہ جام پییں گے جس کی ملونی کافور کی ہے جو ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے اس کی نہریں نکال لے جائیں گے جدھر چاہیں جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے لڑتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین یتیم اور قیدیوں کو ہم تو تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے کھلاتے ہیں نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری بے شک ہم اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف کرتے ہیں جو تنگی ترشی اور سختی والا ہوگا پس انہیں اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برائی سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور خوشی پہنچائی اور انہیں اپنے صبر کے بدلے جنت اور ریشم لباس عطا فرمائے سامعین ابھی نایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے یہاں اللہ تعالی خبر دیتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں سے جو بھی اللہ کے ساتھ کفر کرے اس کے لیے زنجیریں طوق اور شعلوں والی بھڑکتی ہوئی تیز آنکھ تیار ہے جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا عدل اغلفی فِي قہم و صلی حبون فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ جبکہ طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور بیڑیاں ان کے پاؤں میں ہوں گی اور یہ حمیم میں گھسیٹے جائیں گے پھر جہنم میں جلائے جائیں گے نیکوں کی جزا ان بد نصیبوں کی سزا کا ذکر کر کے اب نیک لوگوں کی جزا کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہیں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی ملونی کافور نامی نہر کے پانی کی ہوگی ذائقہ بھی اعلیٰ خوشبو بھی عمدہ اور فائدہ بھی بہتر کافور کسی ٹھنڈک اور سونٹ کسی سی خوشبو کافور ایک نہر کا نام ہے جسے جس اللہ تعالیٰ کے خاص بندے پانی پیتے ہیں اور صرف اسی سے آسودگی حاصل کرتے ہیں اسی لیے یہاں اسے با سے متعدی کیا اور تمیز کی بنا پر آئینن پر نصب دیا یہ پانی اپنی خوشبو میں مثل کافور کے ہے یا یہ ٹھیک کافور ہی ہے اور عینن کا زبر یشربو کی وجہ سے ہے پھر اس نہر تک انہیں آنے کی ضرورت نہیں یہ اپنے باغات میں مکانات میں مجلسوں میں بیٹھکوں میں جہاں بھی چاہیں گے اسے لے جائیں گے اور وہیں وہ پہنچ جائے گی تفجیر کے معنی روانگی اور اجرا کے ہیں جیسے آیت حتف میں ہے اور فجر نہ اس آیت میں ہے پھر ان لوگوں کی نیکیاں بیان ہو رہی ہیں کہ جو عبادتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ذمے تھیں وہ تو بجا ہی لاتے تھے بلکہ جو چیز یا اپنے اوپر کر لیتے اسے بھی بجا لاتے یعنی نظر بھی پوری کرتے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نظر مانے وہ پوری کرے اور جو نافرمانی کی نظر مانے اسے پوری نہ کرے امام بخاری نے اسے امام مالک کی روایت سے بیان فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بھاگتے رہتے ہیں کیونکہ قیامت کے دن کا ڈر ہے جس کی گھبراہٹ عام طور پر سب کو گھیر لے گی اور ہر ایک ایک الجھن میں پڑ جائے گا مگر جس پر اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہو زمین و آسمان تک ہال رہے ہوں گے استطار کے معنی ہی ہیں پھیل جانے والی اور اطراف کو گھیر لینے والی یہ نیکوکار اللہ تعالیٰ کی محبت میں مستحق لوگوں پر اپنی طاقت کے مطابق خرچ بھی کرتے رہتے تھے اور ہا کی ضمیر کا مرجہ بعض لوگوں نے تعام کو بھی کہا ہے لفظن زیادہ ظاہر بھی یہی ہے یعنی باوجود تعام کی محبت یعنی کھانے پینے کی اور خواہش و ضرورت کے اللہ کی راہ میں غربہ اور حاجت مندوں کو دے دیتے تھے جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا وہ اے علیہ یعنی مال کی چاہت کے باوجود بھی اسے اللہ کی راہ میں دیتے رہتے ہیں اور اللہ کا فرمان ہے لنتن البرحت و حبون یعنی تم ہرگز بھلائی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی چاہت کی چیزیں اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرو نافع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیمار پڑے آپ کی بیماری میں انگور کا موسم آیا جب انگور پکنے لگے تو آپ کا دل بھی چاہا کہ میں انگور کھاؤں تو آپ کی بیوی صاحبہ صفیہ نے ایک درہم کے انگور منگائے آدمی جو لے کر آیا اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک سائل بھی آ گیا یعنی مانگنے والا اور اس نے آواز دی کہ میں سائل ہوں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہ سب اسی کو دے دو چنانچہ دے دیے گئے پھر دوبارہ آدمی گیا اور انگور خرید لایا اب کی مرتبہ بھی سائل آ گیا اور اس کے سوال پر اسی کو سب کے سب انگور دے دیے گئے لیکن اب کی مرتبہ صفیہ آپ کی بیوی نے سائل کو کہلوا بھیجا کہ اگر اب آئے تو تمہیں کچھ نہ ملے گا چنانچہ تیسری مرتبہ ایک درہم کے انگور منگوائے گئے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے نبی نے فرمایا افضل صدقہ وہ ہے جو تو اپنی صحت کی حالت میں باوجود مال کی محبت کے باوجود امیری کے چاہت اور افلاس کے خوف کے اللہ کی راہ میں یعنی مال کی حرض بھی ہو اس سے محبت بھی ہو اور حاجت و ضرورت بھی ہو پھر بھی اللہ کی راہ میں اسے قربان کر دے یتیم اور مسکین کسے کہتے ہیں وغیرہ اس کا مفصل بیان پہلے گزر چکا ہے قیدی کی نسبت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ تو فرماتے ہیں کہ مسلمان علیہ قبلہ قیدی مراد ہیں لیکن ابن عباس صدی اللہ عنہما وغیرہ کا فرمان ہے اس وقت قیدیوں میں سوائے مشرقین کے اور کوئی مسلم نہ تھا اور اسی کی تاکید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ نے بدری قیدیوں کے بارے میں اپنے اصحاب کو فرمایا تھا کہ ان کا اکرام کرو چنانچہ کھانے پینے میں صحابہ خود اپنی جانوں سے بھی زیادہ ان کا خیال رکھتے تھے اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد غلام ہے امام ابن جری رحمۃ اللہ علیہ بصب آیت کے عام ہونے کے اسی کو پسند کرتے ہیں اور مسلم مشرق سب کو شامل کرتے ہیں غلاموں اور ماتحتوں کے ساتھ احسان و سلوک کرنے کی تاکید بہت سی احادیث میں آئی ہے بلکہ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت اپنی امت کو یہی ہے کہ اپنی نمازوں کی نگہبانی کرو اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کا پورا خیال رکھو یہ اس نیک سلوک کا نہ تو ان لوگوں سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ بلکہ اپنے حال سے گویا اعلان کر دیتے کہ ہم تمہیں صرف اللہ کے لیے دیتے ہیں اس میں ہماری ہی بہتری ہے کہ اس سے اللہ کے رضا اور مرضی مولا ہمیں حاصل ہو جائے ہم ثواب و اجر کے مستحق ہو جائیں سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ بات وہ لوگ منہ سے نہیں نکالتے یہ دلی ارادہ ہوتا ہے جس کا علم اللہ کو ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے ظاہر فرما دیا کہ اور لوگوں کی رغبت کا باعث بنے یہ پاک باز جماعت خیرات و صدقات کر کے اس دن کے عذابوں اور حولناکیوں سے بچنا چاہتی ہے جو تر شروع تنگ و تاریخ اور طول طویل ہے ان کا عقیدہ ہے کہ اس بنا پر اللہ تعالی ہم پر رحم کریں گے اور اس محتاجی اور بےکسی والے دن ہمیں ہماری یہ نیکیاں کام آئیں گی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے آبوز کے معنی تنگی والا اور کم تریر کے معنی طول طویل مروی ہے كریمہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کافر کا منہ اس دن بگڑ جائے گا اس کی تیوری چڑھ جائے گی اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان سے عرق یعنی پسینہ بہنے لگے گا جو مثل روغن گندک کے ہوگا مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہوڑ چڑھ جائیں گے اور چہرہ سمٹ جائے گا سعید اور قطعہ رحمت اللہ علیہمہ کا قول ہے کہ بوجہ گھبراہٹ اور ہول ناكیوں کے صورت بگڑ جائے گی پیشانی تنگ ہو جائے گی ابن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں برائی اور سختی والا دن ہوگا لیکن سب سے واضح بہتر نہایت مناسب وہ ٹھیک قول ابن عباس رضی اللہ عنما کا ہے قمتریر کے لغوی معنی امام ابن جری رحمۃ اللہ علیہ نے شدید کے کیے ہیں یعنی بہت سختی والا ان کی اس نیک نیتی اور پاک عمل کی وجہ سے اللہ تعالی نے انہیں اس دن کی برائی سے بال بال بچا لیا اور اتنا ہی نہیں بلکہ انہیں بجائے ترش روئی کے خندہ پیشانی اور بجائے دل کی ہولناکی کے اطمینان اور سرور و قلب عطا فرمایا خیال کیجیے کہ یہاں عبارت میں کس قدر بلیغ تجانس کا استعمال کیا گیا ہے ایک اور جگہ اللہ کا فرمان ہے اوجو ہوں یوم ادم مسفرا تم تم مستبشرہ اس دن بہت سے چہرے چمکیلے ہوں گے جو ہنستے ہوئے اور خوشیاں مناتے ہوئے ہوں گے یہ ظاہر ہے کہ جب دل مسرور ہوگا تو چہرہ کھلا ہوا ہوگا کابن مالک رضی اللہ عنہ کی لمبی حدیث میں ہے کہ نبی کو جب کبھی کوئی خوشی ہوتی تو آپ کا چہرہ چمکنے لگتا اور ایسا معلوم ہوتا گویا چاند کا ٹکڑا ہے یہ روایت بخاری اور مسلم میں ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کی لمبی حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ میرے پاس تشریف لائے چہرے مبارک خوشی سے منور ہو رہا تھا اور مکھڑے مبارک کی رگیں چمک رہی تھی یہ روایت بھی بخاری اور مسلم کی ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ان اہل ایمان کے صبر کے اجر میں انہیں رہنے سہنے کے لیے وسیع جنت پاک زندگی اور پہننے اور اوڑھنے کے لیے ریشم لباس ملا ابن عساکر میں ہے کہ ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ کے سامنے اس صورت کی تلاوت ہوئی جب قاری نے اس آیت کو پڑھا تو آپ نے فرمایا انہوں نے دنیاوی خواہشوں کو چھوڑ رکھا تھا پھر یہ اشعار پڑے کم قطیل شہوۃن و اسیرن اف مشتہ خلا فلجمیلی شہوت الور ذلو و تلقی ہی فلبلا افسوس شہبت نفس نے اور بھلائیوں کے خلاف برائیوں کی چاہت نے بہت سوں کا گلا گھونٹ دیا اور کئی ایک کو ذلیل کر دیا نفسانی خواہشیں ہی ہیں جو انسان کو بدترین ذلت و رسوائی اور بلا و مصیبت میں ڈال دیتی ہیں